وحد الأقبة من لسان يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا لما تغل ما أحملناكم في الجارية في مجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن باعية گزشتہ دنوں ہمارا ملک مختلف اندیشوں اور خطروں میں گھرا رہا ہماری مغربی سند سمندری طوفان اور شدت کی بارشیں اور تیز ہوائیں یہ خطرات مستقل قائم رہے جو وقت دیا گیا تھا اس وقت میں اللہ حمل عزت نے ان تمام خطرات کو ہم سے ڈال دیا یہ موسم تیز ہواؤں اور بارشوں کا موسم ہے اس کے لیے بھی شریعت میں کچھ آداب بیان فرمائے ہیں جامع تروزی میں ابیہ نقاب ربی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہ لا تو سب ریخ ہے انہا تھا اگر ہوائیں چلتی ہیں آندیاں آتی ہیں اور یہ آندیاں ہی سمندر کی لہروں کو تیز کر دیتی ہیں اور طوفان کی شکل بن جاتی ہے تو ایسے موقع پر تم کت آئیں کو گالی مت دو ہاؤں کو برا بھلا مت کہو سبو شتم نہ کرو جہاں بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے توحید ہے کیونکہ ہوائیں اپنے اندر تیزی خود پیدا نہیں کرتی انتہسی بھی امر اللہ یہ تیزی اور شدت اللہ تعالی کے امر سے آتی ہے تو اگر ہواؤں کو سب وہ ختم کرو گے برا بھلا کہو گے لامحالہ یہ نسبت ان کے خالق کی طرف ہوگی اللہ کی طرف ہوگی جیسے ایک انجینئر ایک بلڈنگ بناتا ہے اور آپ اس بلڈنگ کے عیب نکالیں اور جو بھی اس میں خرابیاں ہیں وہ بیان کریں یہ نسبت اور حقیقت اس کے بانی اور اس کے انجینئر کی طرف ہوگی تو ہوائیں اپنے اندر تیزی خود پیدا نہیں کرتی اور سمندروں کی توانی خود بخود نہیں بن جاتی بلکہ یہ ایک امر مقدر ہے اور اللہ کی طرف سے ہے یہ ایک اعتقادی عدد ہے جس کی رسول اللہ وسلم نے تعلیم دی یہ موسم اکثر بنتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ غلط عقیدے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنا ہر بر عزت کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں ہاں کیونکہ ان ہاؤں کے نتیجے ہر طرح کے برامد ہو سکتے ہیں اچھے بھی اور برے بھی برے سے مراد بغاحد نقصان ہو سکتا ہے طوفان آ سکتے ہیں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں بلڈیں مسمار ہو سکتی ہیں یہ ایک ظاہر شر ہے لیکن یہ ہوائیں اور یہ طوفان بعض اوقات خیر بھی لے کر آتے ہیں خیر ہو یا شر ہو یہ اللہ تعالی کے امر سے ہے ایسی صورتحال میں تمہارا تعلق باللہ بڑھ جانا چاہیے افسوس ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے میڈیا نے یہ خبریں بہت اچھالی لیکن کوئی ایسا راجل رشید نہیں تھا جو تعلق باللہ کی دعوت دے استغفار کی دعوت دے یہ سائیکلون اللہ رب العزت کے غضب کا اثر بھی ہو سکتا ہے حلاق میں ہو سکتی ہیں اچانک موت آ سکتی ہے اللہ تعالی سے تعلق جوڑ لیا جائے استغفار کر لیا جائے ایسی دعوت حکام نے نہیں دی حکام کے اپنے اشتغالات ہیں اپنی رویت کا تذکیہ اور ان کے امور و سیاسات کو آخرت کی طرف منتقل کرنا یہ ہیکنگ کے وظاحف میں سے ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ہم نے موجودہ حکام کے انٹرویو پڑھے سوال کیا گیا کہ آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے یا نہیں कौन کون سا پسند ہے؟ اور کس قسم کی موسیقی پسند ہے؟ ایک مسلم ریت کے حاکم سے اگر ایسے سوال ہوں تو یقیناً یہ سر شرم سے چھپ جاتے ہیں ہم کہاں پیدا ہو گئے اور کس قسم کے اکابر ہم پر مسلط ہو گئے ہونا تو یہ چاہیے اتنی بڑی مملکت کی باپ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں ہے رات کو کب اٹھتے ہیں اور اپنی رہیت کے لیے کب دعائیں کرتے ہیں اپنی کامیابی اور فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق قائم کیا ہوا ہے افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہے اور یہی صورتحال ان اندیشوں کے دوران تھی کوئی توبہ اور استغفار کی دعوت نہیں دی گئی اور قوموں کی سوچ کی سمت آخرت کی طرف مقدول نہیں کی گئی اور ایسے موقعوں پر جو ادب ہونا چاہیے عملی ادب اور اعتقادی ادب اس کی دعوت نہیں دی گئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصبر ریح ان ہاؤں اور آندھیوں اور طوفانوں کو دالی مدو مد کا اندی امر اللہ ان کو اللہ کے امر سے آتی ہیں اللہ کی مخلوق ہیں یہ تیزی خود پیدا نہیں کرتی یہ تیزی اور شدت اللہ کے عمر سے ہوتی ہے اور اگر آپ انہیں مترون کریں گے اور گالی دیں گے برا بھلا کہیں گے تو یہ نسبت اللہ کی طرف ہوگی صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ نے شاہ فرمایا یہ ابن آدم ابن آدم مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے یہ اللہ فرما رہے اس تکلیف کا اللہ کو نقصان نہیں ہوتا پوری کائنات مل کر اگر سب سے بڑے مجرم اور باغی اور تاغی کا روپ دھار لے اور پوری دنیا فراون بن جائے تو اس سے میری رفعت اور میرے مرتبے میں اور میری شانے کی گریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا جیسا کہ اگر پوری دنیا سب سے بڑے متقی انسان کے دل کی مانند بن جائے گویا محمد بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو میری بادشاہت میں ایک درے کا اضافہ نہیں ہو سکتا اس ذات کے لیے کمال ہے اس کی صفات میں کمال ہے افعال میں کمال ہے نہ کسی کے تقوی سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی کی معاشیت سے اس میں کمی آ سکتی یو بھی ابن آدم ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے یہ صبح دہر زمانے کو گالی دے کر باندہ زمانہ تو میں ہوں اللہ تعالی زمانہ نہیں ہے بلکہ انا اقلب ادہر یہ انا مقلب ادہر زمانے کو پھیرنے والا میں ہوں بعض اوقات عربی لغت میں مضاف کو حزف کر دیا جاتا ہے زمانے کو پھیرنے والا میں ہوں اور یہ حزف ہم نے کہاں سے لیا کیونکہ نب عزت کی صفات میں مجاز نہیں ہے سب حقیقت ہے اور یہاں بھی حقیقت ہی ہے کیونکہ آگے فرما کے اکلب اللہ بل رات اور دن کو میں پھیرتا ہوں تو اللہ مقلب ہے پھیرنے والا اور زمانہ مقلب ہے جس کو پھیرا جاتا ہے یہ اللہ کے امر سے پھیرتا ہے تو جو کچھ ہے اللہ کا امر ہے اگر آپ زمانے کو گاڑی دیں گے یہ منتقل ہوگی پھیرنے والے کی طرف اور یہ ایک ایزا ہے لہٰذا کسی بھی تکلیف یا مصیبت یا نقصان میں انسان کو اس اعتقادی ادب کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ معاملات بعض اوقات اگر حدود سے تجاوت کر جائیں بہت ہی خوفناک بن جاتے ہیں اور وہ کہ یہ ہوائیں اور یہ طوفان باعث خیر بھی ہو سکتی ہیں باعث سے بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں میرود العصم کی حدیث ہے وہ سر تو بد صبا اہلکت آئے تم بد دبور اللہ تعالی نے میری مدد کی ہے سبا سے یہ سبا مشرقی ہوا کا نام ہے اور عملہ نے قوم عاد کو برباد کر دیا دبور کے ساتھ دبور مغربی ہوا کا نام ہے یہ بھی ہوا ہے اور وہ بھی ہوا ہے ایک ہوا ایک پیغمبر کی مدد کا باعث بن گئی رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد کا باعث بن گئی باتیں آپ جانتے ہیں جنگ احزاب کے موقع جب کفار ایک ایسا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے جس کا بظاہر کوئی مقابلہ نہیں تھا کفار کی یہ پلاننگ تھی کہ سارے خلیفوں کو جمع کر کے یہ چھوٹی سی مدینہ بستی ہے اس پر حملہ کر دیں اور اس کو تہس نحس کر دیں جو آج دس ہزار پر مسلح لشکر لے کر آ گئے مدینے کے ہر راستے سے اوپر کا راستہ نیچے کا راستہ پہاڑی راستہ زمینی راستہ اور واقع جمع غفیر کی اتنی حیبت تھی قرآن نے ذاکر افسار کہا کہ اس لشکر کو دیکھ کر آنکھیں پتھرا گئیں وہ بلاقتن قلوب الحاجر اور یہ کلیجا حلق کو آنے لگا خوف کا ہراس تھا بظاہر اس کا مقابلہ ممکن نہ تھا نبی علیہ السلام مسلسل سوچ رہے ہیں صحابہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے شہر کو اپنے لوگوں کو اپنی خواتین کو بچوں کو اس جلغار سے کیسے بچائیں چنانچہ مدینے کے دراز میں خندق کھودنے کا حکم دیا گیا اور صحابہ کھودنے لگے یہ بظاہر کمزوری تھی مقابلے کی تعداد نہیں ہے لیکن اس خندق کے ذریعے اپنے شہر کو بچانا چاہ رہے تھے منافقین طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ اندر ان کا رسول کیا چاہتے ہیں ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہبت ناک مشکر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا اور جو مومن تھے پیگمبل اسلام کے صحابہ جو تقوا اور اخلاص اور پختہ عقیدہ کے پیکر انہوں نے اس خوفناک صورتحال میں بھی صحیح عقیدے کی ترجمانی کی اور کہا کہ حسب ان اللہ اللہ ہمیں کافی صورت حال بظاہر بڑی گمبھیر اور ایسے موقعوں پر حسمت اللہ کہنا کوئی آسان نہیں ہے ممبروں پر کہا جا سکتا ہے نکچھے دار تقریروں میں کہا جا سکتا ہے لیکن ایسے موقع پر اللہ پر توکل کہ اللہ ہمیں کافی ہے بڑا مشکل امر اللہ تعالی کوئی عقیدہ پسند آ گیا اب اللہ نے یہ سارا کام اپنے ہاتھ میں لے لی مشرقی ہوا چلا دی وہ ہوا مسلمانوں سے بھی گزر رہی ہے لیکن نقصان نہیں پہنچا رہے اور کفار تک پہنچی ان کے خمے گر گئے اور جو بیگوں میں ان کے کھانے پک رہے تھے وہ الٹ گئی لشکر تر بتر ہو گیا مٹی کے ذرات ان کی آنکھوں میں داخل ہو گئے اور ایک اندھےپن کی شکل بن گئی جس کا جی چدر منہ اٹھنا بھاگ رہا ہے نصرت تو بس سبا اللہ تعالی نے اس سبا کے ساتھ میری مدد کی ہے تو یہ آندیاں اور طوفان کبھی کبھی اللہ کا لشکر بن کر آپ کی مدد کر سکتی ہیں اور یہ باعث خیر ہے مغربی ہوائیں قوم آت پر آئیں اور ان کو تہس نحس کر گئیں وہ نے کہ تم ان مغربی ہواؤں سے قوم آت کو نیز کو نابود کر دیا گیا بار عزت نے صحابہ کرام کے اس مضبوط عتیمے کی بنا پر رخ پلٹ دیا اور ایک حزیمت جو دکھائی دے رہی تھی اسے فتح میں تبدیل کر دیا اور صحابہ سرخرو ہو گئے اور انہوں نے فوری انعام یہ دیا کہ جنگ احزاد کے فورم بعد اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے قریب ہی یہودیوں کی بستی بنو خریدا ہے اس پہ بھی حملہ کر دو وہاں تمہارے لیے فتح ہی پتا ہے ان کے غنیمت کے مال تمہارے ہاتھ میں آئیں گے نبیر اسلام بائیس تیئیس اس دن کے اس احزاد کہ واقعے میں موجود رہے اور جب کفار بھاگ گئے تو گھر تشریف لائے ام کے گھر میں ام فرماتی ہے کہ میں پہلی نگاہ میں پیگمبر اسلام کو پہچان نہ سکی اس قدر کردوں کو بار آپ کے چہرے پر تھا جسم پر تھا میں آپ کو پہچان نہ سکی ہتھیار آپ نے اتار دیے جبریل امین وہیں پہنچ گئے ہتھیار پہنے ہوئے یا محمد علما کا فضاک اللہ اے محمد علیہ وسلم علی آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے بل ملائک فرشت نے اب تک نہیں اتارے فرشتے اب تک ہتھیار پہنے ہوئے ہیں کفار بھاگ چکے ہیں اور ایک بڑا تھکاوٹ والا مرحلہ ہم نے طے کیا ہتھیار اتار کر حسل کریں گے ان میں ہانی کہ اسی دن پہ نمبر اسلام نے کو میں نے دیکھا اشراق کی نماز پڑھتے ہوئے اثرات وہا پڑھتے ہوئے جیر امین بنو مریادا کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہاں فوری پہنچنا نبیر اسلام باہر آ صحابہ کو جمع کیا اور فلاح کہ من کا نہیں بلّہ یوم آخر فلاحی وسلیہ اللہ بھی بنو قریضہ جو اللہ یوم آخر کو مانتا ہے وہ آج اثر کی نماز یہودیوں کی بستی بنو قریضہ میں جا کر ادا کرے اور صحابہ نے کوئی سوال نہ کیا ابھی تو بہت تھکاوٹ ہے تھکے ہوئے ہیں مارے ہوئے ہیں گرمی کے اور خندق کھود کھود کے مسلسل مٹی اور گرد و غبار میں کوئی سوال نہ کیا سر پر دوڑنے لگے اور اللہ نے یہ پوری بستی عطا فرما دی بنو قین بنو نظیر یہ بستیاں پہلے آ چکی تھی صرف خیبر کی بستی باقی رہ گئی تھی ورنہ بھی ہر مقام سے پسپا ہو چکے تھے اور اللہ نے سنشے خجری میں خیبر بھی عطا فرما دی اور وہ بھی صحابہ کی استقامت ان کی نیک لیے تھی عقیدہ اچھا عمل پیغمبل اسلام کی سوا کی برکت سے بقد رضی اللہ مغل میں نیند ادبا کا تحت سالمہ ماس کے ما قلوب ہیں وہ اندر سکیمت آ رہی ہیں وہ اصحب فتح اللہ ان موم سے راضی ہو گیا یہ چودہ سو پندرہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر موت کی قیادت کی تھی اتنا استقلال اتنا جذبہ اتنا حسن اطتباق مستقل گرے ہوئے تھے کفار اور ان کے حلیفوں کے درمیان موت کی قیادت کر لی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے ان کے دلوں میں ایمان ہے عقیدہ ہے اخلاص ہے خشیت ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا تعلق ہے یہ ایک مستقل سند مل گئی اور آخر میں فرمایا کہ وہ خواب ہم قریب اللہ نے اس کے بدلے فتح قریب دے دی یہ فتح قریب فتح خیبر ابن عمر فرماتے ہیں کہ ما شبے نا اللہ فائدہ فتح خیبر خیبر فتح کیا ہوا ہمیں پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اس سے قبل ہم پیٹوں پر پتھر باندھا کرتے تھے فاقوں پر فاتے اللہ نے آج کے بعد ہمیں مالا مال کر دیا اور ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھانا شروع کر دیا تو یہ بدلے ہیں اللہ کی طرف سے اچھے عقیدے کے اچھے عمل کے اچھے رویے کے اور صحابہ کے کو حاصل ہوئے ہم کیوں مستقل بحسوں کا شکار ہیں بجٹ ہماری توڑنے کے لیے کافی ہے یہ مستقل تکلیفیں کیوں ہیں آزمائشیں کیوں ہیں اس لیے کہ وہ استقلال نہیں وہ استقامت نہیں وہ جذبہ نہیں وہ عقیدہ نہیں وہ توحید نہیں وہ تعلق باللہ نہیں وہ خشیت الہی نہیں جو صحابہ کے کا نصب العین تھا اور فرمایا کا نصب العین تھا لہذا نتیجہ حرمان مستقل محرومی ناکامیوں اور مغلوبیت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے تو ایسے موقع پر ادب یہ ہے جب تیز ہوا دیکھو تو تم میں لامحانہ اللہ کا خوف آ جانا چاہیے جب ہوایں چلتی تو پیغمبر اسلام کبھی گھر آتے کبھی باہر نکلتے بڑا پریشان رہتے جب تک ہوایں چلتی رہتی ایک بار ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوائیں دیکھ کر اس قدر پریشان کیوں ہوتے ہیں اور جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں پرسکون ہو جاتے ہیں فرمایا کہ انہی ہواؤں اور بادلوں کے سائے میں اللہ تعالی ایک قوم کے پاس آیا تھا بادل مسلط کر دیے اور ہوائیں چلی بادلوں کو ہان کر اس قوم پر لے گئی اور وہ قوم خوش ہو گئی ہماری خوش سالی ختم ہو جائے گی اور تحت سالی دور ہو جائے گی اپنے بچوں سمیت اہل و یار سمیت اس بادل کے نیچے آ گئی اس بادل میں پانی نہیں تھا ریفی اعظام العلیم ایسی ہوائیں تھیں جن میں آگ کے انگارے تھے جب ساری قوم جمع ہوگی اللہ رب العزت نے ان انگاروں کو برسنے کا حکم دے دیا اور پوری قوم کو تہس نہس کر دیا یہ ہوائیں چلتی ہیں نہیں کسی شخص کا عمل اللہ کے غزب کو دعوت دے چکا ہو اور اللہ رب العزت ان ہواؤں کے ذریعے کسی کو تہس نحس کرنے کا فیصلہ فرما چکا ہو تو پیغمبل اسلام پریشان رہتے کائنات کے سردار اور یہ تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس کی خشیت کا معاملہ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ کو قرار آ جاتا فرمایا کہ جب تم ان بارشوں کو دیکھو طوفانوں کو دیکھو ان آندھیوں کو دیکھو یہ مختلف خدشات متوقع ہوں تم دعائیں کیا کرو اللہ تعالیٰ سے اور یہ بارشیں اور آندیاں ان کے تعلق سے اللہ سے سوال کیا کرو اللہ عملہ ان میں آنا سالو کر خی رہا نہیں رق بخیر مافیہ بخی رما یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس ہوا میں جو بھی خیر ہے وہ ہم کو عطا فرما دے اور جس خیر کے ساتھ تو نے اس ہوا کو معمور کیا ہے وہ ہم کو عطا فرما دیے جو بھی ہوا کی خیرات ہیں وہ ہم کو عطا فرما دے جو بھی ان بارشوں کی خیرات ہے وہ ہم کو عطا فرما دے بناروز کا منشرہ بشرما ہی ہے بشرما عمر ہی رہاؤں میں طوفانوں میں جو بھی شر ہے اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ جس شر کے ساتھ تو نے انہیں معمور کیا اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ جو بھی شر ان ہواؤں اور طوفانوں میں شامل ہے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں تو ان ہواؤں میں ان بارشوں میں خیر و شر دونوں ہیں جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدن یقام فی حد دونوں قوم الارض فلالئی خیر اللہ یم تربی صبح کسی زمین پر اللہ کی ایک حد قائم کر دی جائے ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کسی زانی کو سنسار کر دیا جائے یا کسی شرابی کی پشت پر کوڑے مار دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے اتنا راوی ہوتا ہے چالیس دن بارش بر سے پوری دنیا پر تو کتنی فصلیں اگیں گی اور کتنی زمین شاداب ہوگی اور کتنے باغات اور کتنی کھیتیاں پک جائیں گی اور کتنے فائدے حاصل ہوں گے زمین کی سربتیں اور کس قدر پانی کا ذخیرہ حاصل ہوگا جو مستقل قوموں کے لیے آسینت کا باعث بنے گا فرمایا کہ ایک حد اگر تم قائم کر دو اللہ رزت کی تو اللہ تعالیٰ چالیس دن کی ایسی بارش سے بھی بڑھ کر تم کو عطا فرمائے گا یہ بارش رحمت کا باعث بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ان بارشوں کی خیر طلب کیا کرو نبی اسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ سید بننا یا اللہ اس بارش کو نفع دینے والی بنا دے اور رحمت کی بنا دے شر بھی ہو سکتا ہے مظاہر نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ بھی فرمردگار کی حکمت کے تحت ہے اللہ ان طوفانوں ان بارشوں کے قوموں کو برباد کرتا ہے یہ جی خالق کائنات کی حکمتیں ہیں قومیں نو برباد کر دی گئی اسی طوفان کی باداش اسی طوفان کے ساتھ قومی عموم کو غرق کر دیا گیا اور برباد کر دیا گیا یہ طوفان اور یہ بارشیں رحمت بھی ہیں اور زحمت بھی ہیں اور سب کچھ پرورتار کی حکمت کے ساتھ ہے پھر یہ سارے امور قوموں کے امتحان کا باعث بھی بنتے ہیں یہاں قوموں کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے ان کے عقیدے کی استقامت کا امتحان بھی ہوتا ہے قومیں ان بارشوں اور طوفانوں پر کیا کہتی ہیں کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کس قسم کے نظریات سامنے آتے ہیں جیسے ہمارے شہر میں طوفان کا خدشہ تھا ٹل گیا لیکن بہت سے لوگ برباد ہو گئے طوفان سے نہیں طوفان سے ہو جاتے یہ بربادی چھوٹی ہوتی برباد اس طرح ہوئے کہ کراچی کے طوفان کو ٹالا ہے اس درگاہ نے جو اس سمندر کے کنارے پر موجود ہے کوئی درگاہ ہے میں اس نے ٹالا ہے اگر طوفان آ جاتا اور یہ قوم برباد ہو جاتی یہ بربادی چھوٹی ہوتی عتیدے کی بربادی توحید کی بربادی اور نگریا کی بربادی یہ بربادی نا پابلے برداشت ہے کہ اس عذاب کو ٹالنے والا اس درگاہ کا مدفون ہے حالانکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں پڑا ہوا ہے اور کب اٹھایا جائے گا قرآن خود کہتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں قبر میں دفن ہو جاتے ہیں وہ اپنے آج سے کسی خیر و شر کے جلد یا دفاع کے قادر نہیں ہیں انہیں بھی یہ معلوم نہیں وہ یہاں کب تک پڑے رہیں گے اور کب اٹھائے جائیں گے اور ہم ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ قوموں کا امتحان بھی ہوتا ہے اور بہت سی قومیں اس امتحان یہ الغار میں بہ جاتی ہیں اور مستقل اللہ رب رزت کی ناراضگی مون لے لیتی ہیں اور بہت سے لوگ یہاں کامیاب ہو جاتے ہیں زید اب خالد الجہدی کی روایت صحیح بخاری میں ہے کسی سفر خدمیا میں پیغمبل اسلام نے فجر کی جماعت کرائی سمائیں کچھ بارش کے بعد رات بارش برسی تھی اور فجر کا وقت ہو گیا پیارے بیگمبر نے جماعت کرائی اور جماعت کے بعد آپ اپنا رخ پھیر کر صحابہ کی طرف بیٹھ گئے اور فرمایا اتن روم نمازہ خالا رموکم کیا تم جانتے ہو تمہارے پرورتگار نے کیا فرمایا تمہیں معلوم ہے جو رات بارش برسی ہے اس بارش کے تعلق سے تمہارے پرورتگار نے کیا فرمایا اللہ اللہ رسول عالم ہم نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہم تو نظول وحی کے بعد آپ کے منتظر ہوتے ہیں اور یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی خبریں اللہ کا رسول ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ کا رسول ہی بیان کرتا ہے صحابہ کرم اولیاء تھے بلکہ سارے اولیاء کے سادات ہیں اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ ہیں دن رات کے ساتھ ہی ہیں چند فٹ اور انچوں کے فاصلے پر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن انہیں بھی نہ نظول وہی کا علم ہے نہ اس وحی کی کیفیت کا علم ہے نہ اللہ کے فیصلوں کا علم ہے جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کی بہی سے آگاہ نہ فرما دے تو پوری شریعت کا مصدر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ہے اور پیغمبر علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہومایم ترانوا یوحا اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے کہ پورا دین عملہ رب العزت کی وحی ہے اور آپ جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اور اللہ کی وحی سے بولتے ہیں پورے دین میں جو ارتکاز ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے بیان پر ہے اور اللہ کی بہی دو چیزیں ہیں بن صلی اللہ علیہ کی کتاب الحکم تم پر اللہ نے دو چیزیں اتاری ہیں ایک قرآن دوسرا حدیث قرآن کی طرح حدیث رسول بھی اللہ کی وحی ہے تو پوری شریعت کا مصدر پیغمبر علیہ السلام کا بیان ہے جب تک آپ آگاہ نہیں فرمائیں گے صحابہ کو علم نہیں ہوگا اور جب تک اللہ کی وہری آئے گی اللہ کے بیگمبر کو اہم نہیں ہوگا یہ پورے دین میں جوہری نقطہ یہی ہے کسی پر انتقاد کرنا چاہیے اللہ پاک فرمانے اللہ و معاف لو جنوں والے انسان اللہ لیا میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہم سب کا مخصوص تخلیق ہے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے بندوں عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں شیخ الاسلام کی تعریف بڑی جامع ہے عبادت کی کہ عبادت اسم جامع ہوں لکن خب ہوائی روا ہو نلا اقوالی بلا احمالی کہ عبادت ایک بڑا جامع لفظ ہے اور ہر اس چیز کا نام ہے جس میں اللہ کی رضا ہو خواب و قول ہو یا عمل ہو اور وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو ان تمام امور کو عبادت کہا جاتا ہے یعنی عبادت میں ایک نکتہ ہی نقطہ ہے جوہری کہ ہر وہ قول و عمل عبادت ہے جس میں اللہ کی رضا ہو اور جو اللہ کو پسند ہو تو اللہ کی پسند کا ہمیں کیسے علم ہو صحابہ کو علم نہیں ہوتا تھا اللہ کی پسند سے علم حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریق ہے ایک ہی راستہ ہے اور وہ خالق کائنات کی بہی ہے جو اللہ کے جنم پر مراضر ہوتی ہے تو پورا دین دین بہی ہے اللہ آپ پیغمبر کو بتائے گا تو پیغمبر کو معلوم ہوگا اور پیغمبر صحابہ کو بتائیں گے تو صحابہ کو معلوم ہوگا اسی طرح اس سند کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا اور یہ دین پورا کا پورا دین نقل ہے کہ ہم سے ہمیں نقل کیا گیا پہلوؤں کی طرف سے ان پہلو کو ان سے پہلوؤں کی طرف سے پہنچا اور یہ سلسلہ سند صحابہ تک پہمبل اسلام تک جبیل امین تک اور آگے الطار رب الزد تک پہنچ جاتا ہے اور یہ دین خالص ہے اگر ملاوٹیں کرو گے فلاں کی باتیں فلاں کے فتو فلاں کے ملفوظات بزرگوں نے فرمایا, نے فرمایا فلاں نے فرمایا تو یہ دین خالص نہیں ہے اور نہ ہی علمی ذوق ہے علمی ذوق یہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ ہم تک حدیثیں پہنچی قرآن پہنچا ہمارے اصناف کے ذریعے ان تک پہنچا ان کی اصلاف کے اصناف کے ذریعے اور یہ سلسلہ سند کاب عین اور صحابہ تک پہنچا صحابہ سے پیغمبل اسلام تک پہنچا پیغمبل اسلام کے ویل امین تک پہنچا اور وہاں سے امتار پریشن تک پہنچا یہ ہے حبیب الشان سند جس میں ہمارے پورے دین کا ارتقاد ہے اور اگر فلاں کے فتح اور فلاں کی باتیں اور فلاں قصے اور کہانیاں بغیر کسی حوالے کے بغیر کسی صحت کے اجتناب کے باتیں ہوں گی یہ وہ ملاوٹی دین ہے جو اللہ پسند نہیں ہے پیغمبل اسلام فرما رہے تم میرے ساتھ ساتھ تھے اس سفر حدیبیہ میں بارش برسی تم ساتھ تھے اللہ نے ایک پیغام بھیجا کیا تم جانتے ہو پیغام کیا ہے اور تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا صحابہ نے جواب دیا اللہ ورسول عالم اللہ رسول جانتے ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں اللہ پاک نے کیا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپ فرمایا کہ اس بارش کے برسنے کے بعد اللہ تعالی نے یہ وہی بھیجی کہ اصب حامل کے بعد اس بارش کے برسنے کے بعد میرے کچھ بندے پکے اور سچے مومن ہو گئے ان کے ایمان میں تازگی آگئی نکھار آگیا ان کے ایمان میں پہاڑ آگئی ان کا ایمان ایک پہاڑ کی طرح سلب اور ٹھوس ہو گیا وہ کافر ان اور کچھ بندے ایسے بھی تھے جو کافر بن گئے جو کفر کی وادی میں تکیل دیے گئے ان پر کفر کا انتخاب ہو گیا اور وہ کافر بن گیا صحابہ پریشان ہو گئے ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کو مومن کر دیا اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دیا وہ کون بندے ہیں جو مومن ہوئے اور وہ کون بندے ہیں جو کافر ہوئے نبی السلام نے پوچھا اس کی تفصیل کیا ہے تو رسول اللہ سم نے شاہ سنوایا اماں منفال سرنام فضل الزام رحمت ہے جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور اس کی دین اور اس کی عطا ہے ان کے ایمان بکھر گئے ان کی عقیدے شاداب ہو گئے ان میں تازگی آ گئی اور وہ پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو گئے اللہ کو راضی کر گئے بارش بھی مل گئی رحمت بھی مل گئی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی کہ اپنے پروردگار کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم بارش دیکھا کرو تو اللہ سے اور مانگا کرو اور دعائیں مانگا کرو یہ بارش اللہ رب العزت کی لیٹسٹ ایک نعمت اور رحمت ہے جو آپ کے سامنے اتر رہی ہے آپ کے سامنے نازر ہو رہی ہے تو اللہ سے اور مانگو یا اللہ تو یہ رحمت ہزار مار ہے یہ بارش اطاف پر مار ہے میری فلا حاجت بھی پوری کر دے فلاس روز کی پوری کر دے یا اللہ تین رحمت اپنے جوش پر ہے تو اس زمین کو شاداب کر رہا ہے یا اللہ میرا فلاں کام بھی بنا دے اللہ سے اور مانگو یہ ایمان کی تازگی اور عقیدے کا نکھار ہے وہ امامن کالم جمنا بن دبا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بارش اس لیے برسی کہ ہم نے آسمان پر فلاں ستارہ دیکھا تھا وہ ستارہ جب بھی آتا ہے بارش برستی ہے گویا اس بارش کی تاثیر اس ستارے کی بنا پر ہے فرمایا کہ ایک ہی جملہ ان کے سارے اعمال کو بیکار کر گیا اور وہ لوگ وادی کفر میں داخل ہو گئے تو یہ ایک ہی بارش امتحان بن گئی اور کچھ لوگوں کو مومن بنا گئی کچھ بندوں کو کافر بنا گئی یہ بارش کچھ بندوں کو سرخرو کر گئی کچھ بندوں کو ناکام اور نامراد کر گئی یہ بارش ایک ابتدا ہے اس قسم کے مواقع اللہ کی آزمائش بھی بنتے ہیں عقیدوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور امتحان ہوتا ہے کرانچے جب بھی خال کائنات کی رحمت کو دیکھو کوئی نعمت دیکھو اپنی زبان سے ضرور اظہار کرو یہ میرے پرور کی رحمت ہے یہ میرے پرور کی نعمت ہے اور اس کا اظہار بھی کرو یہ تحفیف نعمت ہے یہ اللہ کے لیے راہ ہے نعمت کو حقیر نہ کرو کچھ لوگ حقیر کر دیتے ہیں مثلاً یوں کہتے ہیں نعمت حاصل ہو گئی یہ آپ کی دعا ہے اللہ کا فضل کیوں نہیں آپ کی دعا کیوں اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دعا سے یہ سب کچھ ہوا ایسے جملے کیوں کہے جاتے ہیں اللہ کا فضل کہ ہو اللہ کی رحمت اور نعمت کو ہو کچھ لوگ اللہ کی نعمت کو حقیر الفاظ میں پیش کرتے ہیں ایک شخص کو میں جانتا ہوں جس کی دو منزلہ کوٹھی موجود ہے اسی شہر میں اپنے کوشی کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ پہلے میں کھلا مقام پر رہتا تھا اب اللہ نے یہ جھونپڑی دے دی اتنی عظیم الشانے نعمت کو جھونپڑی کہا گیا یہ کہ تحزیف نعمت نہیں ہے اگر آپ کہیں یہ توازو ہے تو اس تبادوں میں جھوٹ بھی ہر ریاکاری ہے ریاکاری بھی ہے علیشان فیکٹری ہے اور بہترین کاروبار ہے بس یہ اللہ مطلب دال روٹی دے رہے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے یہ خال کائنات کی رحمت رحمت اور تحدیث نعمت کے منافی ہے اللہ رب العزت کی نعمت کی تحدیب ہو اظہار ہو فرانچ کچھ لوگوں نے کہا یہ بارش اللہ کی نعمت ہے اللہ نے ان کے ایمان تازہ کر دیے اور کچھ نے کہا یہ کہ فراش ادارے کی تاثیر ہے فرمائے سارے بندے وادی کفر میں داخل ہو گئے کفر کی دو صورتیں ہیں ایک کفر اکبر ہوتا ہے جو اعتقادی کفر کفر جہود کہلاتا ہے وہ کفر جو انکار کے ساتھ ہے اعتقادی کفر اور کفر اصغر چھوٹا کفر جو عملی کفر کہلاتا ہے ستارے کی طرف یا غیر اللہ کی طرف بارش کو منسوخ کرنا یہ کفر ہے اور اس کی دونوں حیثیتیں جو لوگ یہ سمجھیں کہ اس بارش کا خالق اور اتارنے والا ستارہ ہی ہے وہ کفر اکبر کے مرتکب بن گئے اور وہ اسلام سے خارج ہو گئے ملت سے خارج ہو گیا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خالق تو اللہ ہی ہے برسانے والا اللہ ہے لیکن یہ ستارہ اس کا سبب ہے یہ کفر ہے لیکن کفر جہوج نہیں ہے یہ لوگ ملت سے خارج نہیں ہوں گے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی برساتا ہے اور اللہ کے امر سے برستی ہے لیکن اس بارش کا سبب انہوں نے ایک ستارہ طے کر لیا یہ خبر کہاں سے آئی اللہ نے ابھی کوئی خبر نہیں دی بارش کا سبب تھوڑا ستارہ ہے اللہ نے اس بات بیان کیے اولاد ملتی ہے شادی سے نکاح یہ حلال ذریعہ اولاد کے حصول کا سبب ہے اور یہ طے شدہ ساتھ ہے یہ سبب اللہ نے بیان کیا ہے اور تعالیٰ فرمایا ہے یہ سبب ہم بیان کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے کہ بغیر شادی کے اولاد نہیں مل سکتے امر تبھی یہی ہے اللہ کا امر ہو تو خرچ ادب کام ہو سکتا ہے عمدان علیہ السلام کو بغیر تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ان کی بیوی ہوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا علیہ اس السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو قادر ہے لیکن ایک سبب اللہ نے دے دیا حلال نکاح جو ہے وہ اس طوال کا سبب ہے تو یہ شہری سبب ہے جو بیان ہے پگڑی سبب بھی ہے لیکن ستارہ بارش کا سبب کہاں ہے شریعت میں کہاں لکھا ہے قرآن دیس نے کہاں لکھا ہے تو ایک سبب انہوں نے خود ایجاد کر لیا یہ بھی کفر اور انکار ہے لیکن یہ انکار انکار جہود نہیں بلکہ ایک عملی کفر ہے جو چھوٹے درجے کا ہے تو دیکھیں یہ اس قسم کے مواقع کس طرح قوموں کی اطلاع کا باعث بن جاتے ہیں اور قوموں کی آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں ہمیں ایسے مواقع پر اپنے عقیدے کا محاسبہ کرنا چاہیے حسن عقیدہ کی بات کرنی چاہیے اس عذاب کو ٹالنے والا اللہ ہی ہے اگر آتا ہے تو اللہ کے عمر سے آتا ہے اور ٹلتا ہے تو اللہ کے عمر سے ٹلتا ہے ورنہ یہی لوگ جواب تھے اس عذاب کو ٹالنے والا وہ درگاہ والا ہے اسی درگاہ ہمیں ایک دیوار ٹوٹی کئی لوگ مرے کئی زخمی ہوئے حالانکہ وہ تو خاص زائرین تھے اسی دربار پر حاضری دینے آئے تھے وہ شخصیت جو اس عذاب کو ٹال رہی ہے عموم کراچی کے لیے اپنے آنے والوں کے لیے کاغذ بھی نہ ڈال سکے وہ دیوار کے تلے کیوں مسمار ہو گئے کیوں حالات پر, پر برباد ہوئے اللہ نے وہی اس بے بےخری کا جواب دے دیا ہے لیکن قوموں کو فرم چاہیے حقیقت یہ کہ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی اور جہاں عقل ہوتی ہے وہاں شرک نہیں ہوتا شرک ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مان تو اللہ من سلطان شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کسی مشرک سے دلائل کی بات آپ کرے ہی نہ کہ اپنی دلیل پیش کرو شرک بے دلیل چیز ہے بے عقل چیز ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقعوں پر ادب کا مظاہرہ کریں شرعی ادب تک اور اعتقادی ادب تک اللہ تعالی سے فنحت ادب کریں اس قسم کے واقعات ظاہر میں شر بھی لے کر آتے ہیں اور بائیں خیر بھی ہے طوفان نو آیا اور پوری قوم کو بات کر دیا اور یہی طوفان ایک کشتی کی حفاظت کر رہا ہے اس طوفان میں نور اسلام کا بیگاغل ہو گیا لیکن اس کشتی میں جانور موجود تھے جو اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے تھے اور اللہ کی توحید کا ذکر کرنے والے تھے ساری مخلوقات ایسے موقعوں پر اللہ کا ذکر کرتی ہے سبحان اللہ صبح حراد الحمد و و لاک الحقیفت ہی جب یہ کڑک پیدا ہوتی ہے بادل گرجتے ہیں یہ بادل تصویر جان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ اسی موقع پر فرشتے تصویر جان کرتے ہیں اللہ کے خوف سے بادل کی کڑک اور یہ بجلی اور یہ گرج فرشتوں کے خوف کا باعث ہوتے ہیں مگر انسان نہیں کرتا شرکیاں باتیں کرتے ہیں معصیتیں کرتے ہیں ایسے موقعوں کو مختلف پکنک اور سیر و تفریح کا باعث بنا لیتے ہیں مگر تعلق اللہ کی ضرورت پہ الہی اللہ کا خوف عقیدے کی باتیں عقیدے کی ترجمانی توحید کی ترجمانی یہ چیزیں نافید ہیں اگر اسی طرح بغاوت کرو گے طوفان نوہ نے کسی کو نہیں چھوڑا کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے پانی وہاں بھی پہنچا کچھ لوگ کھجوروں کے درختوں کے تنوں پر چڑھ گئے پانی وہاں بھی پہنچا بچے تو ایک کشتی والے بچے جس میں اللہ کا پیغمبر سوار تھا اور اللہ کے چند محدین بندے جن کی تعداد اسی کے قریب تھی وہ سوار تھے تین منزلیں تھیں درمیان کی منزلوں میں انسان تھے نیچے درندے تھے اوپر پرندے تھے توحید کا پرچار کرنے والے وہ بچ گئے باقی پوری زمین طوفان میں ڈھونڈ گئی اور ہو گئی پھر آہستہ آہستہ پانی اترا بارشیں تھمی اور دوبارہ زمین کا معاملہ بحال ہوا اللہ نے پوری کائنات کو تہس محس کر کے رکھ دیا کسی بغاوت کی بنا پر کوئی نہ بچا وہ عائشہ میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ اگر بغیر برحان البیل کے کو بچ سکتا ہوتا تو نور اسلام کے دور کی ایک خاتون بچ جاتی جو طوفان سے بچنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئی پانی وہاں بھی پہنچ گیا اس کی گوٹ میں بچا تھا ساتھ ہی ملحد ایک پہاڑ کی چوٹی تھی وہاں چڑھ گئی پانی وہاں بھی پہنچ گیا اوپر ایک اور چوٹی تھی وہاں پہنچ گئی پانی وہاں بھی پہنچ گیا اس چوٹی پر ایک درخت لگا ہوا تھا اس پہ چڑھ گئی پانی وہاں بھی اونچا ہونے لگ گیا حت کہ وہ درخت کے کونے پہ چلی گئی پانی وہاں تک پہنچ گیا پھر اس کا آخری ہیلا یہ تھا اپنے بچے کو یوں اٹھا کے کھڑی ہو گئی کہ میں ڈوب جاؤں میرا بچہ محفوظ رہے لیکن پانی ان کو بھی ڈبو گیا فرمایا کہ ایسا یہ تاہم امیر مندر تھا کہ بغیر برہان کے بغیر عقیدے کی صلاحت اور توحید کی قومت کے کسی کا بچاؤ ممکن ہوتا پر اللہ اس خاتون کو بچا دیتا کتنا ایک رحم طلب ایک عمر تھا مگر یہاں برہان ہے اصول ہیں اور شرعی مسلمات ہیں جن کو قبول کیے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور توحید کی استقامت ہونی چاہیے تعلق باللہ خوشیت الہی اللہ کا ذکر اور پھر اس کی دعوت یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے اللہ پاک توحیق میں دے اور قبول فرما لے ہم کو آسانیت دے اور سلامتی عطا فرما دے اقول وقلی حاضر مستفر اللہ علیم بخر الحمد العالمين